سورت میں بجا دہاں پہ ایک نوٹ کر لیجیے کہ ان میں مصبح کی ترتیب اس طرح ہے ایک مصب میں سے عمر مصب سورہ سرح پھر ایک ہے بغیر مصب تسبیح کے پھر ایک سورت آئے گی پھر مصب میں سے سورہ حشر پھر ممتحہ آ جائے گی بغیر تسبیح کے پھر ان دس سورتوں کے اندر جو اہم ترین جوڑا ہے مرکز ان کا وہ سورہ سخت اور سورہ جمعہ دونوں مصبیحات سے شروع ہوں گی پھر ایک خالی پھر مصبیحات میں سے تلابل پھر دونوں ایک جوڑا ہے جو بغیر مصبیحات کے ہیں سورہ طلاق اور سورہ تحریر مرکز کیا ہے ان کا دس میں سے چار ادھر چار ادھر درمیان میں سورہ سورج سخت سورج دورج مبارک کا جو ہے اب اس کا اصل مضمون کیا ہے وہ پہلے سمجھ لیجیے پھر ہم شروع کرتے ہیں اس میں شروع میں تو ایک ضمنی طور پر سمجھے معاشرتی معاملات میں سے آئلی قوانین میں سے ایک خاص بات ہے جس کے لیے یہاں پانچ آیتیں رالبن آئی ہیں پانچ ہیں یا چار ہیں چار آیتیں اس کے بعد جو سورہ حدیث کا برتن ہی مضمون تھا اللہ کا دیا ہوا نظام عدل و کس قائم کرنا اب ظاہر بات ہے کہ اس کی جد و جہد کے لیے ایک ہزب اللہ درکار ہے ایک آدمی تو یہ کام نہیں کر سکتا ایک آدمی کر سکتا تو حضرت ابوسا علیہ السلام پر وہ حسرت کیوں تعریف ہوتی جب پوری قوم نے جواب دے دیا تھا پھنگا بنکا و ربوں کا فقات علا ہونا ایک نہیں چار تھے وہ حضرت ابوسا بھی تھے حضرت ہارون بھی تھے رب علم کو اللہ نفسی واخی ففروق بینا بین الق الفاصین یاد ہے یا نہیں پھر دو اور تھے بن بھی تھے اور بن بھی تھے چار تھے لیکن چار سے تو نہیں ہوتا جبات چاہیے نظام کو بدلنے کے لیے باطل کو جڑ کو اکھیڑنے کے لیے وہ جماعت جو ہے حزب اللہ کہلاتی ہے لیکن ظاہر بات ہے شیطان بھی بیٹھا نہیں رہے گا ٹو ٹیک ان بائنگ ڈاؤن ٹھیک ہے آپ کو واک آؤٹ دے دے گا جائیے جی آپ نے کر دیجئے شیطان اور شیطان کا ناؤ رش اس کے چیلے چانٹے اس کے ایجنٹ وہ ہے ہزب الشیطان اس سورج مبارکہ میں اب ہزب اللہ اور ہزب الشیطان کا تقابل بلایا اور ہزب اللہ کے کارکنوں کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ یہ شیطان تمہارے اندر بھی رخمے پیدا کرنا چاہتا ہے کس طریقے سے خوروں کو جیسے سورج حجرات میں ہم نے دیکھا تو ایک دوسرے کا نہ کرو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو سورج زم سے کام نہ لو یاد ہے کسی کے نام چڑانے والے نہ رکھ لو وہ ساری ہدایات ہیں کسی افواہ کے اوپر فوراً اقدام نہ کر لو اگر کوئی فاسد کو خبر لے کر آئے تحقیق کرو پھر کوئی اقدام کرو یہ ساری ہدایت کس لیے آج دو مسلمان لڑ پڑے تو صلاح کراؤ تاکہ وہ حزب اللہ مضبوط رہے مستحکب رہے یہ نیکی کی قوت ہے نیکی کی طاقت ہے یہ طاقت مضبوط ہے نہیں تو نیکی کے لیے امکان ہوگا کہ اس کا غلبہ ہو اور وہ قوت جو ہے نیکی کی حامل قوت وہ اگر کمزور ہو گئی تو پھر جو باطل ہے وہ ڈنکا بجائے یہ ہے اس صبح مبارکہ کا مضبوط پہلے آگے ایک معاملہ خاندانی آئندی قوانین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کسم اللہ تو یہ کہلاتا ہے شریعت کے روح سے اور عرب میں یہ رواج تھا ایک تو طلاق ہوتی ہے شوہر نے بیوی کو طلاق دی اب طلاق کی مختلف قسمیں ہوں گی وہاں ہم بھی پڑھ چکے ہیں کون کون سی قسمیں ہیں تلاق رجئی ہے تلاق بائن ہے تلاق مغلز ہے وغیرہ وغیرہ ایک اور ان کے یہاں اس کے پیدل جو چیز تھی بالکل بہت غصے میں آیا شوہر کہ تو میری ماں کی طرح ہو بس خاتم اب قیامت تک وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی وہ اس کے لیے حلالہ بھی کوئی نہیں تلاق مغلس کے لیے تو پھر بھی کوئی حلالا ہے اس کے لیے ہلالا نہیں یا کہہ دیا ماں کے کی, کی طرح ہو ماں کے جسم کے کسی حصے سے تشمیری دے دوں تب تو تم میرے لیے تو میری ماں کے فلاں کی طرح ہو گویا کہ اب میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا جدائی ہو گئی اس کو زہار کیا تھا یہ واقعہ پیش آگیا صحابہ میں سے ایک صاحب تھے اور صابت تھا انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت سال اباد کے ساتھ زہار کیا بچے سے چھوٹے چھوٹے وہ آئی رو کی حضور کے پاس کہ یہ کر دیا اس نے میں کیا کروں گی اب یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ رل جائیں گے میں تو میرے پاس تو کوئی ابھی قرآن میں کوئی حکم نہیں آیا ہے میں کیا بتاؤں تمہیں جب تک یہ قرآن کی طرف سے وہی نہ آئے میں کچھ نہیں بتا سکتا وہ چیخ رہی ہے ازور سوچیے تو پھر میں کروں کیا کہاں جاؤں ان بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گا یہ خلاک ہو جائیں گے بچے اور پھر کبھی گئے لب ہے جلدی سے کوئی میرے لیے راستہ بھیج اس کیفیت میں پھر یہ وہی نازل ہوئی حد سمے اللہ اول تجا جلو کا فیضو اللہ نے سن لی ہے اس عورت کی بات جو اے نبی آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں وہ تشتکیل اور اسی میں وہ اللہ سے فریاد بھی کر رہی ہے کہ اللہ میرے لیے راستہ پیدا کر اور اللہ سن رہا تھا اے نبی آپ کے اور اس کے ماں جو گفتگو ہو رہی تھی جو کنورسن ہو رہی تھی بلواہ و جسما اور کہا کما ان اللہ سمی بصیر اللہ سمیع ہے سب کچھ سننے والا بصیر ہے سب کچھ دیکھنے والا لہذا اب اس خولا بنت صالبہ کی فریاد پر اللہ تعالی کی طرف رحمت کا دریا جو اس میں آیا مستقل قانون کی حیثیت سے قانون شریعت میں یہ چیز شامل کر دی گئی اللہ دینا یزاہر نسائ مسلمانوں تم سے جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں کہہ بیٹھے ماں ہن مہاتے وہ ان کی ماں تو نہیں بن جاتی کہہ دینے سے جیسے کسی کو بیٹا کہنے سے بیٹا تو نہیں بن جائے گا وہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں اسی طرح یہ ماں کہہ دینا اسے کوئی بانی نہیں ان انات ہم کوئی للائی بلد تو وہی ہیں جنہوں نے جنا ہے یا <وَززُّورًا> یقینا جو بات کہہ رہے ہیں وہ جھوٹی ہے اور بہت ناپسندیدہ بات ہے. بہن اللہ علور اللہ تعالیٰ عقوب ہے معاف فرمانے والا ہے غفور ہے بسنے والا ہے کیونکہ ابھی تک یہ رواج تھا چل رہا تھا لہذا اگر اوس سے یہ بات ہو گئی ہے تو اللہ معاف کرے گا انہیں اور جس سے بھی ہوئی ہے اس وقت تا اللہ معاف کرے گا لیکن اب جو ہے قانون آ رہا ہے بلدین اللہ نسا یاد الف کالو وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں سے یا اپنی ماں کے جسم کے کسی حصے سے تشویر دے بیٹھے اور پھر وہ لوٹنا چاہیں ادا کرنا چاہیں ملما کالو جس بات کو انہوں نے کہا تھا اسے واپس آنا چاہیں فر تحریر و رقابتی تماسا تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مس کرے ظاہم تو ارور گویا کہ کفارہ بتا دیا اللہ تعالی نے اس کا کفارہ ادا کرو اور بس بات ختم غار کم تو یہی ہے جس کا کہ تمہیں باز کہا جا رہا ہے نصیحت کی جا رہی ہے ہدایت دی جا رہی ہے وہ اللہ بیمار کامر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے وہ ملب تو جو کوئی نہ پائے کوئی غریب آدمی ہے جس سے کہ یہ ہرکت ہو گئی ہے اور وہ ایک اب اس کے پاس کوئی غلام نہیں ہے اب غلام خریدے پھر آدادات کرے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے پملب یجد فسیاب و شاہر نے متطاب ہے قبل یہ جس کے پاس نہ ہو یہ اتنی بقبر تو وہ دو مہینوں کے روزے رکھے متواتر لگاتار اس سے پہلے کہ وہ آپس میں دوسرے کو چھوئے اب یہ بھی بہت سخت سزا ہے دو مہینے کے روزے متواتر بیچ میں کوئی چوٹے نہ مل جب اس ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی میں اتنی ہمت نہ ہو کوئی اتنا ضعیف ہے کوئی بیمار ہے کسی کو ڈائبٹیز ہے کچھ اور ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو من لمس وتح فیتم ستینا مسکینا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ایک روز کی روزی جو ہے اور وہ ہو بھی مین اوسط ماتوت امونہ اخری وہ کھانا ہو بال تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو وہ اوست کھانا اللہ رسول ہے یہ اس لیے ہے تاکہ تم یقین کرو اللہ پر اس کے رسول پر میں کافی عرصے تک کافی تلاش بھی میں نے کیا کہ اس کا مفہوم کیا ہے یہ تمہیں دیا جا رہا تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر کیا مطلب بات سمجھ میں آ گئی واقعہ یہ کہ جب کوئی شخص کفارہ ادا کرتے ہوئے یہ سختی جھیلتا ہے اس خیال کے ساتھ کہ اللہ کا قانون ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یقین بڑھے گا اس میں مشقت کر رہا ہے جیسے کہ ایمان سے عمل سالح پیدا ہوتا ہے عمل سالح سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے یہی بات سورہ حجرات میں ہم دیکھ آئے تھے یمن علیہ کا نسل کو اللہ تمن علیہ اسلام اللہ یمن علیہ کم الدا کم ان تم سادی ایمان کے راستے پر اللہ تمہیں لے آیا ہے اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو ایمان تک بھی پہنچ جاؤ گے اور یہ اللہ کا بڑا احسان مانو تو فرمایا لال کر لکھوں میں یہ اس لیے ہے تاکہ تم ایمان پوری طرح تمہارے اندر ایمان اور راسک ہو جائے اللہ پر اور اس کے رسول پر وکیل کا حدود اللہ یا اللہ کی حدود ہے ولی عذاب العظیم اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے انحدون اللہ قبل وقد انضر نا آیا تم بیہ نا تم ولیل کافرین عذاب المحیم صدق الله العظیم جیسا کہ میں کر چکا ہوں سورہ حدید میں اللہ تعالی کے لائق دیے ہوئے نظام عبدالقشت کے قیام کو انبیاء کے کی بےست کتابوں کے نزول اور جو میزان اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا مقصد قرار دیا گیا ظاہر بات ہے کہ اس نظام میں کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد ایک صحیح کرنی پڑے گی اور اس میں یقیناً رکاوٹ ڈالی جائے گی ان لوگوں کی طرف سے کہ جو ایک غیر عادلانہ نظام میں مفادات اٹھا رہے ہیں جن کو کہ کچھ پرولجز حاصل ہوں بس ان فرض کیجیے کسی معاشرے کے اندر سیاسی رپریشن ہے جب رہے ظاہر بات ہے وہ ڈکٹیٹر ہیں کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دوسرے لوگوں کو دبایا ہوا ہے وہ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ لوگوں کو ان کے حقوق مل جائے یا کسی معاشرے کے اندر زیادہ نمایاں چیز جو ہے وہ معاشی استحصال ہے اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک طبقہ ہوگا گوراب کا ہیو نارس کا ایک ہوگا ہیپس کا وہ ہی والے جو ہیں کبھی نہیں چاہیں گے کہ نظام بدلے وہ رجسٹ کریں گے ٹوتھ نیل لہذا ایک کشاکش ایک تصادم ناگزیر ہے اس تصادم کے لیے دو گروہ نمایاں ہوتے چلے جائیں گے ایک جو اللہ کے دین پر ایمان رکھنے والے اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس کام کے لیے وقف کر دیا ہو کہ اللہ کے دین کو نافذ کریں دوسرے وہ کہ جو اس کی مخالفت کریں گے اب ان دونوں کی کشاکش اور دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ عنوان ہیں جو تجویز کیے جا رہے ہیں سورہ مجادلہ میں ارشاد ہوا اندیلا اللہ و رسول یہ بھی حدیث سے ہی بنا ہے محاددہ باب مفا جیسے جوہد سے مجاہدہ تو محاددہ مقاتلہ باب مفا یعنی سخت مخالفت پوری طاقت کے ساتھ مخالفت یقیناً وہ لوگ جو پوری قوت کے ساتھ مخالفت کرنے پر تل گئے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ظاہر بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مراد اللہ کا دین ہے اللہ تعالیٰ کی ایک تکمیوی حکومت تو پوری دنیا میں ویسے ہی قائم ہے اللہ کی کوئی کیا مخالفت کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذاتی پرخاست کسی کو کچھ نہیں تھی کوئی ذاتی کی کلش نہیں تھی جیسا کہ سورہ نام میں ہم نے پڑھا ہے براکم ضالبین اب آیا کے آئی اجھر دوں گی تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں اے نبی جنگ آپ سے نہیں ہے ان کی وہ تو ہمارے دین سے ہے تو یعنی وہ لوگ کہ جو پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں مخالفت کر رہے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی یعنی اس کے دین کی اور اس کے دین کے قیام کی دین بھی اگر رکھا رہے کتابوں میں لکھا ہوا اور مزید پی ایچ اس پہ آپ کرتے رہیے کتاب میں لکھتے رہیے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ اس دن کو قائم کرنا ہے تو یہ ہے بات کی جو بہرحال ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کی جا سکتی انزیلا جو ہاتھ دول اللہ رسول کو کبا کو نزیلا قبل ہوں وہ خار ہو گئے تباہ ہو گئے جس طریقے سے کہ ان سے پہلے کے لوگ تباہ ہوئے تھے یعنی یہ کہ جیسے قوم پھر تباہ ہوئی قوم نو تباہ ہوئی قوم ہو تباہ ہوئی جس نے بھی مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی ان کا جو انجام ہوا وہ تمہیں معلوم ہے بقد انزلنا آیاتِم بینات اور ہم اتار چکے ہیں روشن آیات یعنی مکی صورتوں میں یہ سارے واقعات آ چکے ہیں بڑی بڑی قومیں ہیں جو تم سے کہیں بڑھ کر اے کنش اور اے عرب کے مفلکوں تم سے کہیں بڑھ کر زیادہ طاقتور تھے ان کو ہم نے ہلاک کیا ولیل قاسرین آزاد و یہ تو دنیاوی عذاب تھا جو ان پر آیا ابھی ان کے لیے عذاب مہین جو ہے ذلت والا عذاب آخرت کے اندر ہے یوم یب اللہ فلبا عامر جس دن کے اللہ تعالی ان سب کو اٹھائے گا بعد الموت اور پھر انہیں جتلا دے گا جو انہوں نے عمل کیے تھے احسا اللہ نسو اللہ نے تو ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا ان کا ریکارڈ تھا ایک ایک عمل ان کا جو ہے وہاں پر موجود تھا وہ نسو وہ بھول بھی چکے تھے کہ انہوں نے کیا کیا واپتیاں کی ہیں کیا کیا حرام خوریاں کی ہیں وہ تو بھول چکے تھے وہ اللہ عالا کل شہین شہید اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر گواہ ہے خود نگران ہے المطرہ معافی سماوات لڑتے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں ماں یقون من نجوہ صلافت اللہ اور آب نہیں ہوتے کبھی بھی تین آدمی سرگوشیاں کرتے ہوئے مگر یہ کہ ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے جماعتی زندگی میں ایک باف فتنہ پیدا ہو جاتا ہے کہ گروپ بندی ہو جائے اور پھر وہ گروپس جو ہیں خفیہ جو ہیں چمہیں گوئیاں شروع کر دیں ایک جماعت ہے اس جماعت میں ظاہر باتیں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے لیکن اختلاف رائے کے لیے جو فورم ہے جہاں اختلاف رائے کا اظہار ہونا چاہیے وہاں اختلاف کیا جائے اس کے قواعد و ضوابط کو مدود رکھتے ہوئے اس کی بجائے پرورٹیڈ ذہنیت جو ہوتی ہے تخریبی ذہنیت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ایک علیحدہ سی لابی بنا کر اور اپنے ہی مشورے کر رہے ہیں گفتگوے کر رہے ہیں تاکہ اپنے خیال میں تو اور پختہ سے پختہ ہوتے چلے جائیں اگر عام ڈائلگ ہو تو اس میں تو پورا موقع ہوتا ہے کہ آج آپ کو کوئی خیال آیا ہے لیکن کل آپ کو اس کی غلطی آپ پر واضح ہو جائے اور جو دوسرا خیال ہے آپ اس کے قائل ہو جائے کہ نہیں وہ بات واقعی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی اور سمجھ میں آ ہے لیکن اگر اس کی بجائے اوپن ڈائلگ کی بجائے اگر یہ خفیہ سرگوشیاں شروع ہو جائیں تو یہ گویات پھر اس جماعت کے لیے یہ ایک بہت بڑا سمجھیے کہ سم سمجھ میں قاتل ہے زہر ہے مہلک زہر تو اس کا ذکر ہو رہا ہے ماں یقین سرا سطح ہوں جب کئی علیحدگی میں اور خفیہ مشورے کرتے ہیں تین افراد اللہ ہوا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے چوتھا ولا خبر اللہ ہوا نہیں ہوتے کوئی پانچ مگر یہ کہ ہوتا ہے اللہ چھٹا ولا ادنا من ظالب ادنا کیا ہوگا دو ہوں گے سلاثہ سے نیچے تو ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہے ولا اکثر اس سے زائد ہوں تب بھی اگر وہ خفیہ میٹنگس ہو رہی ہیں اور خفیہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں تو اللہ تو ان کے ساتھ ہے وہ ماہم اے یہ وہی الفاظ آ گئے جو سورہ حدیث میں بھی آئے تھے نما کم تم اللہ اے نما کال <كَالُوْا> وہ تو موجود ہوتا ہے <بِمَعَابَلُون> پھر ان کو بتا دے گا جتلا دے گا جو کچھ کے انہوں نے عمل کیا تھا قیامت کے دن انہ بل شاہ علی یقین اللہ ہر چیز ہے الم <النَّجْوَا> کیا تم دیکھا نہیں کہ وہ لوگ جنہیں منع کیا گیا تھا نجوا سے یہ آج جو ہے سورہ نشام آ چکی ہے ایک سو چودہ لا خیر فی کثیر اب اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ سورہ مجازرہ اس کے بعد نازر ہو رہی ہے اس لیے کہ اس کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو منع کیا گیا تھا نجوا سے سما یادون ہوا پھر بھی وہ ارادہ کر رہے ہیں دوبارہ اسی شہر کا ارتقاب کر رہے ہیں جس سے وہ روکے گئے تھے یہ منافقین تھے کہ جو سرگوشیاں کرتے تھے علیحدہ جا کر باتیں کرتے تھے اسکیمیں بناتے تھے کبھی وہ جن کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات تھے یہود میں سے ان کے پاس جاتے تھے کبھی آپس میٹنگ میں میٹنگ کرتے تھے بے تناجاؤں نہ بھی اس میں بلود و معاشیت رسول اور وہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں وہ گناہ کے بات کی کرتے ہیں زیادتیوں کی کرتے ہیں اور رسول کی معاشیت رسول کی نافرمانی یہ سورہ نساء جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ سے کیا تھا یاد ہوگا کہ منافقین پر بہت شاخ گزرتا تھا یہ ہم رسول کی تعداد کریں ہم اللہ کو مانیں گے اللہ کی کتاب میں جو بات آ جائے گی اس پہ عمل کریں گے لیکن یہ کیا ضروری ہے یہ تو ہماری طرح کے ایک انسان ہے پھر ہم سورہ کتاب میں دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے از خود ایک مہم جوئی شروع کر دی ہے کیا ضرورت تھی یہ چھیڑ ساڑ کیوں کی قریش کے ساتھ کیوں جنموں کا سلسلہ شروع کیا جس کے لئے کہ یہ مصیبت جو ہے بڑھتی چلی گئی لہٰذا ان کے اوپر جو شاپ گزر رہا تھا وہ تھا رسول کی دعت و الرسول رسول کی دافر باری وضا جاؤ کا حیا کا باد اب جو اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو دعا وہ دیتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کو نہیں دی ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نسا میں یہ مضمون آیا تھا تہیا ارموں کے ہاں سب سے بڑی دعا یہ تھی کہ حیا حیاتی ہوئے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی دباس کرے طویل کرے اچھی زندگی دے تو اس طرح کی بات ہے لیکن وہ جب آتے تھے اس کے بعد اسلام میں اب جو گریٹنگ ہیں وہ السلام علیکم لیکن وہ جب آتے تھے تو السلام علیکم جو جا السلام علیکم سام کی مانی موت ہے اے نبی آپ پر موت پڑے اے مسلمانوں تم پر موت پڑے لہذا بھائی جاؤ کا حیا کا بال اب جوسین اب یہ نفسیاتی بات ہے دل ہی دل میں وہ کہتے تھے پھر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دے رہا ہمارے اس کہنے پر اس کا کیا مطلب ہے یہ رسول نہیں ہے اگر رسول ہوتے تو ہماری اس گستاخی پر فوری ہماری زبان دیتا اللہ تعالیٰ یہ ہے وہ چیز جس سے کہ ہم نے سورہ حرید میں دیکھا تھا کہ پھر وہ جو تھوڑی بہت پونجی ایمان کی ہوتی ہے وہ بھی برف کی طرح پگھلنی شروع ہو جاتی ہے ضائع ہونی جی شروع ہو جاتی ہے ایک شرارت کی آج سام والے کا یا رسول اللہ کہا پھر اس کے بعد ہمیں پکڑ تو کوئی نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ اللہ کے رسول نہیں ہے اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ اپنے رسول کی یہ توہین اور یہ استحجا کا بھی برداشتہ کرتا ہسمہم جہنم ان کے لیے تو اب جہنم ہی کافی ہے موضوع ہے یس گونہ اس میں وہ داخل ہوں گے فارمسل مشین اور بہت برا ٹھکانا ہے